مدنی چلن کے ناظرین سلسلہ ہے آ, مدنی مذاکرے کی مدنی میں ہے اور آپ کو انشاءاللہ عزوجل اس میں ہم آج ہی کے مدنی مذاکرے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول یہ ہم یہاں سے بیان ہوتے ہیں نگران شروع موجود ہیں اور اس سلسلے میں آپ کی کالز بھی لی جاتی ہیں ان کی نا صورت میں تاثرات وغیرہ بھی جو آپ دیتے ہیں تو آج تو مرشد مرشد ہوا ہے اور خوب برکتیں اور خوب امیر علیہ سنت نے اپنے بغدادی سفر اور بھی بہت سارے موضوعات یہ شامل سلسلہ ہوئے ہیں تو دیکھیں آج آپ اپنے کیا تاثرات اور جذبات یہ ہمیں بھیجتے ہیں اچھا یہاں چونکہ ہم بھی اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے تو ایک ابتداء جو ہمارا ایک ٹاپک چلا تھا اور وہ یہی تھا کہ مدنی مذاکرے کنٹینیو uh, جاری رہیں گے اور الحمد یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتے چلتے گیارہویں uh, شبد اور گیارہویں شب کے بعد وہ چونکہ تیس تاریخ ہوگی اور تھرٹی فرسٹ دسمبر یہ گیارہویں شب کو ہوگا پھر اس کے بعد سٹرڈے ہفتہ ہفتے کو جو ریگولر مدری مذاکرہ ہے جی وہ تیس دسمبر ہوگا جی وہ ہوگا اور اس کے بعد اکیس دسمبر یہ سنڈے ہے کو ہے تو اتوار کو نماز عشاء کے بعد جو لوگ نیو ایئر نائٹ کے نام پر <تصفح> جو مسائل پیدا کرتے ہیں تو کوشش یہی کی جائے گی کہ اکتیس دسمبر تھرٹی آف دسمبر کو ہم اسلامی بھائیوں کو کور کریں تاکہ وہ ان چیزوں سے بچ سکیں آصفا یہاں سے آ جائیں یہاں سے یہ <تصفح> مدینچل کے ناظرین سلسلے میں جو باتیں ہوئی تو میں سے یہی کرا <تصفح> تھا کہ نیو ایئر نائٹ اب یہ اگرچہ ہر سال الحمد اس سلسلے کی مدنی بہاریں ہم سنتے ہیں اور ایک بڑا عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے میں چاہتا تھا کہ اس ٹاپک سے میں آپ سے یہ مدنی پھول لوں کہ ظاہر باب المدینہ کی بھی ایک بہت بڑی تعداد جیسے کل بھی ہم نے اس ٹاپک کو لیا تھا لیکن یہاں آنے اور یہاں لانے یہاں آنے اور یہاں لانے یہ دونوں اس کی ایک مطلب اپنی اہمیت ہے اس میں جذبے کی جی بات ہوتی جی ہے کیونکہ میں نے میں ایڈ کروں گا کہ جب یہ سلسلہ نیو نائٹ کا جو شروع ہوا تھا تو اس میں ایک ٹاپک چلتا تھا آپ اور امت السنت نے اس میں کافی کلام کیا تھا کہ لوگ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں اب ہم کسی صورت میں ان کو بچائیں تو یہ جذبہ کیسے حاصل ہو اور اس کام کو آگے درد ہے ایک میں اگر اسپیشلی اگر پاکستان اور پاکستان کے ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ جو باب المدینہ جی میں جو لوگ رہتے ہیں اور اس میں, میں اگر میں کہوں کہ شاید ایسی لاکھوں کروڑوں کی تعداد ہوگی دو ڈھائی کروڑ دو کروڑ سے زیادہ کا تو خالی ہمارا یہ شہر ہے تو اس میں لاکھوں لاکھ وہ اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ جو شاید اس معاملے پہ بڑے فل رہتے ہیں کہ یار اکتیس دسمبر آنے والی ہے اور نہ جانے لوگ کیا ہولر بازیاں کریں گے اور وہ باتوں کا تفسرے کرتے ہیں کہ یار کچھ کرنا چاہیے ان کا کچھ کرنا چاہیے اب ان کو کرنے اور ان کو بچانے کے لیے ایک موقع مدری مرکز کی طرف سے یعنی دعوت اسلامی کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ ہم یہاں پر فیدان مدینہ میں ایک اجتماع رکھتے ہیں مدری مذاقرہ ہوتا ہے اور بڑا دلچسپ مدری مذاکرہ بھی ہوتا ہے تو اس کو ہم اس طرح لے کر چلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک موقع ہوتا ہے کہ اگر آپ بھی آئیں اور اس طبقے کو بھی لائیں یعنی آج بیس دسمبر ہے تو آلموسٹ تقریباً سمجھے کہ آپ کو دس دن پہلے ایک چیز کا پتا چلا ہے کہ بھائی دس دن ابھی ہمارے پاس باقی ہیں تو ہم اس پر کچھ ورکنگ کریں گے ہم دعوت فراہم کریں گے مارکیٹوں میں اس کی دعوتیں دیں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس مدری مذاکرے میں لانے میں کامیاب ہوں اور اس پر ڈیفینیٹلی ایک بیسک انٹینشن اسٹیبلش ہو جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں خود بھی اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچاؤں خود بھی نکی کروں دوسروں کو میں نکی کی طرف لاؤں اور اس کا جو حضرت ثواب ہے یہ بیان سے باہر ہے تو مدری انتیجہ یہی ہے کہ تمام معاشقین نسل کو چاہیے کہ وہ اکتیس دسمبر کو تھرٹی دسمبر کو یہاں پر آنے اور لانے کی ترقی بنائیں بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ جیسے ہم صاحبۂ کرام علیہدوان کی جو سیرت کو پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہ مردوان حاضر ہوتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے اور حاصل کر کر اپنے اپنے علاقوں میں واپس لوٹ جاتے تھے اور وہاں اس کو عام کرتے تھے الحمدللہ یہ مدری مذاکرے کا فیصلہ تقریباً 11 بارہ مدنی مذاکرے ہوں گے اگر باب المدینہ ہی کے میں جو بھی سب دیکھنے سننے والے ہیں میں سب سے آپ کو کرتا ہوں کہ کم از کم ایک گھنٹہ بارہ منٹ کے لیے آپ فیطان مدینہ کی طرف آئے ٹھیک ہے آپ اپنے علاقے میں اگر عشاء پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے علاقے اپنے علاقے میں اپنے عشاء پڑھ لی عشاء تقریباً سارے پونے آٹھ بجے آپ کی عشاء باب المدینہ میں نارملی ٹائم ہے عشاء پڑھیں عشاء پڑھنے کے بعد آپ فیطان مدینہ کے لیے سفر کریں تو الحمد اللہ سنت کی آمد تک آپ فیطان پہنچ جائیں گے پھر ٹھیک ہے ایک گھنٹہ بارہ میں جتنا بیٹھ سکیں دس سوا دس دس بجے تک آپ بیٹھے پھر آپ اٹھ کر آپ جو جانا کہ صبح آپ کو کام کاج ہے آپ پھر بھلے چلے جائیں مگر یہ آنا ہو یہ جانا راہ خدا میں خرچ کرنا راہ خدا میں وقت دینا علم دین حاصل کرنا اور اس سے جو معیشت میں کام کاج میں گھر بار میں ہماری جان و مال میں جو اس کی برکتیں وہ اپنی مثال آپ ہیں تو میری ایک بار پھر باب المدینہ کراچی میں رہنے والوں سے مدنی انتیجہ ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز اگر چاہیں تو فیضان مدینہ میں ادا کریں یا اپنے یہاں بھی ادا کر کر آپ آئیں اور خوب بھی خوب علم دین حاصل کریں یا مسجد ہوتی ہے مسجد کا ثواب نفریت کا ثواب عاشق رسول کی صحبت میں بیٹھنے کا ثواب بھی ہے نیز جو نہیں آ پاتے وہ مدنی چینل پر ضرور بھی ضرور روزانہ وقت دیں اور مدنی مذاکرہ دیکھیں اور اس کے دیکھنے کی دعوت کو لیکن ہی. یہ ضرور پیش نظر ہو کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت کو جو ہے وہ روڈوں پر گزارتی ہے اور ظاہر اس میں باز آنے والی قوم کل بھی ہم نے اس پر ایک جی. مدنی پھل دیے تھے کہ روڈوں پر وقت گزارنے کے بجائے نکی اور بلے کا محبت گزارے کون لیں جی مدنی مذاکرے میں ماشاءاللہ آج کئی پہلو پر گفتگو کی گئی تو عمران بھائی میں یہی عرض کروں گا کہ اگر یہ جتنی علمی گفتگو ہے یہ بھی بغیر کسی وسیلے کے نہیں ملے کوئی بھی شخص اس وقت دنیا میں کہیں بھی ہو کسی بھی مقام پہ ہو بغیر کسی وسیلے کے وہ کسی مرتب کو نہیں پہنچا چاہے وہ آپ دینی لے لیں چاہے وہ آپ دنیاوی لے لیں تو اس صورت میں میں آپ سے یہ مدنی پھول چاہوں گا کہ اگر ہم کوئی بھی علمی مواد اپنے کانوں سے سنتے ہیں تو دل کے کان بھی کھلے ہونے چاہیے اس سے ہم مراد کیا لیں گے دل کے کان کھلے ہوں گے تو بات دل میں اتر جائے گی یہ مراد لے لیجیے ٹھیک ہے صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ماشاءاللہ اللہ آپ نے کال کیا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے اور ہمیں عمل کا جذبہ ہے جب بات دل میں اتر جائے گی تو انشاءاللہ عمل کا جذبہ بھی نصیب ہوگا ایک اور کول چلائیں نگانے شروع آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدنی مذاکرے میں جو طریقہ کمپوٹر سے شہزادہ اتاہ نے سوالات کیے اس کمپوٹر نے آخر پر امیریا اہل سنت دنبر برکاتہ العالیہ کے بارے میں کچھ فرمایا تو امیریا اہل سنت نے فرمایا آپ سارے یہ ہے جو کمی ما کے ہیں وہ درست نہیں حضور اس کے بارے میں کچھ مدنی ارشاد فرما دیجئے اور پچھلی مرتبہ ربیع ارکوس میں مدنی مذاکرے کے بعد رحمت اللہ کا حوالے سے ایک پہرا سلسلہ ہوا کرتا تھا کیا اس مرتبہ ہوئے گا اس بار تو مدنی مذاکرے کے بعد مدنی مذاکرے کی مدد مہکی ہے اس میں انشاءاللہ شاء غوث پاک رحمتہ اللہ تعالیٰ کے تذکرے تو یوں ہی ہوتے رہیں گے شاید ہی مدنی مذاکرہ ہوگا جس میں حضور سیدی غوث اعظم رحمتہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نہ ہو رہی بات آپ کے وہ جو امید سنت نے فرمایا میں اس وقت کچھ کہنا چاہتا تھا میرے ذہن میں بات آئی تھی مثال کے طور پر میں یہ کہنا چاہتا تھا جو میں آپ کہہ دیتا ہوں اور اس وقت کیوں نہیں کہا یہ بھی وا کروں گا میں کہ اس وقت وہ اس نے جو خصوصیات بیان کی نا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ایک پیر کامل ہونے کی اچھے مرشید ہونے کی جو خصوصیات بیان کی ایسا ہو ایسا ہو تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے کیا کہنا ہے مدری منڈے نے لیکن ایسا تھا کہ اس کے بعد شاید کوئی کہہ دے جیسے کہ امیر اللہ سنت اور اس مدری منہ نے کہی دیا جیسے امیر اللہ سنت ہی ہوتا رہا اچھا میں مجھے تقریبا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نائنٹی ٹو پرسینٹ گمان تھا کہ امیر سنت نے مدنی منع کے اس کہنے کی کچھ فرمانی اپنے طور پر اور جب وہ آپ نے فرمایا کہ بگر باقی سارے جواب درست تھے اور اس وقت اگر میں کچھ کہتا نا تو پھر میرے کہنے کی بھی تردید آ جاتی اور اس وقت کہنے کا جملہ یہ تھا کہ جو خصوصیات بیان کی اور یہ خصوصیات بیان کر کے جب مدنی منہ نے کہا کہ جیسے کہ میرے امیر سنت تو آپ کا اس تعریف کو سن کر تردید کرنا یہ اس بات کو مزید تقویت دیتا ہے کہ یہ مدنی منا درست کہہ رہا ہے کیونکہ یہ بھی نیک لوگوں کے اوساف ہوتے ہیں کہ وہ اپنی تعریف کو پسند نہیں فرماتے اور اس طرح کئی جگہوں پر تردید فرما دیا کرتے ہیں تو جیسا اگر کسی کو آپ بہت نیک آدمی ہیں تو اللہ کے نیک مدے کہ دیتے ہیں کہ میں نیک کا میں تو گناگار آدمی ہوں نیک آدمی پھول پڑتا ہے گناگار آدمی مطلب میں اگر یہ کہوں کہ نیک لوگوں نے جو نیک لوگوں کی زندگیاں ہیں نا ان کی زندگیاں خود کو نیک بنانے میں گزر گئی اور ہم جیسوں کی زندگیاں خود کو نیک ثابت کرنے میں گزر گئی نیک لوگ کبھی خود کو نیک ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور بقیہ جو ہم جیسے لوگ ہوتے نا وہ اپنی ہی معاملات کو درست کر نہیں نہیں میں ایسا نہیں کیا نہیں تو میں نے ایسا نہیں کیا میری تو نیت بڑی صاف تھی ہم لوگ اپنی نیتوں کی صفائیاں خود ہی پیش کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے اس بات کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ کاش کا ہمیں اچھی نیت نصیب ہو جائے کاش کا مخلص ہو جائیں ہمیں اپنے اخلاص کا دعویٰ کرتے ہم تھکتے نہیں اور یہ اپنے اخلاص کی تمنا کیے بغیر رکتے نہیں تو بڑا مطلب کہ فرق ہے تو الحمدللہ جب وہ مدنی مننے یہ احمد رضا جب یہ اوساف مبارک بیان کر رہے تھے اور تو مجھے بھی بالکل اس ٹائم یہی تھا کہ یہ تو ہم دیکھتے حمیر سنت کی سیرت کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہمیر سنت اچھا خود اس نے یہ بھی کہا کہ اس سے زیادہ اور بھی ہیں تو اور بھی بہت ساری ہیں مگر یہ عرض کرتا چلو حاضرین اور مدری چلک ناظرین کے لیے دیکھیے پیر کی شرائط الگ ہیں پیر کی خصوصیات الگ ہیں جو شرائط ہیں نا وہ بھی خصوصیات ہیں تو ہر خصوصیت شرط نہیں ہے البتہ ہر شرط خصوصیت ضرور ہے یہ یاد رکھیے گا یعنی جو چار شرائط ہیں پیر کے لیے کہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو دوسری عالم ہو تیسری فاصلے کے معلین نہ ہو چوتھی اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتا ہو اور بیچ میں کوئی منقطع نہ ہوتا ہو ڈسکنیکٹ نہ ہو یہ چار شرائط ہیں اور جو ان چار شرائط کا جامع ہے یہ چار شرائط اس میں پائی جائے وہ پیر بن سکتا ہے وہ پیر بننے کا آہل ہے مگر اس کے علاوہ خصوصیات الگ ہوتی ہیں تو شرائط الگ ہیں خصوصیات یہ جدا جو انہوں نے بیان کی وہ الگ ہیں اور الحمدللہ کئی ایسے بزرگ ہوتے ہیں دنیا میں جو ان خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں انہی اللہ کے نیک بندوں اور بزرگوں میں ہمارے پیرو مرشد امبید سنت کا بھی نام ہے اور یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو مدنی چینل پر جو دیکھتے رہتے ہیں ان کو یہ بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں پھر ایک شخص بول رہا ہے آپ کے سامنے بولنا ہے نا یہ خود ایک پہچان ہے ایک فلسفر نے ایک شخص کو کہا تو بول کہ میں تجھے پہچانوں کلام ہے نا کلام یہ پہچان ہوتی ہے آپ جب بات کرتے نا تو جو عقل رکھتے ہیں نا وہ آپ کی بات سے پہچانتے ہیں کہ آپ ہو کیا گفتگو لفظوں کا چناؤ ان کا نپاتلا ہونا بر وقت گفتگو کا ہونا کہاں خاموش ہونا ہے کہاں بولنا ہے کتنا بولنا ہے کتنا نہیں بولنا کس سے کس سطح کی بات کرنی ہے یہ ایک شخصیت کا تعارف پیش کرتی ہے امیر سنت برسوں سے کلام فرما رہے ہیں مدنی چینل ہم کلام فرماتے تو برسوں گزر گئے مگر جنہوں نے مدنی چینل کے ذریعے دیکھا ہے تو مدی چینل کے ذریعے دیکھ کر بھی بڑے عقل مند قسم کے لوگ جو کہلاتے ہیں دین سے قریب یا دین سے دور جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں کہ یہ شخص کلام کیا کرتا ہے تو آپ کی باتیں پھر چیدہ چیدہ کچھ آپ کے افعال اور امال اور آپ کے جو آ... کام ہوتے ہیں امال ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ تو وہ چیزیں بھی ڈسکلوز ہو رہی ہوتی ہیں تو ایک شخصیت کی وہاں پر بالکل وہ پرسنالٹی جو ہے نا واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا کال اور ان کا فیل دونوں سامنے آ جاتا ہے اور الحمدللہ ایک میں نہیں ہزاروں وہ ہیں جنہوں نے اسکرین کے پیچھے ان کا فیل دیکھا ہے اور صرف دعوت اسلامی والوں نے نہیں غیر دعوت اسلامی والوں نے جو بالکل نئے نئے آئے انہوں نے بھی بیہائنڈ دا سین جب ان کا ان کا فال دیکھے ان کے اعمال دیکھیں تو وہ کہنے پر بالکل مجبور ہو گئے کہ ان کا ان کو اللہ تعالیٰ ان کے قول و فیل کے تجاس سے بچایا ہے تو چونکہ آپ کی ایک کال آئی تو اس کا جواب میں بالکل بہت بھرا ہوا تھا میں اس کا جواب دوں پر اچھا اس یہ بھی و... یہ جواب میں تب کے میرے وہ جواب پر جواب آ رہے ہوتے پھر تارے میں صاحب تو پیر صاحب ہے نا پیر صاحب تو پیر صاحب ہوتے اب تو وہ نہیں اتنا زیادہ کلام مز لیکن پیچھے تو پیچھے ہوتا ہے نا تو یہ تھوڑا سا تھا تو اچھا ہوا چلو آپ نے کال کی تو میرے کو تھوڑا نکالنے کا موقع ملا نا سرشا حبیب جی کال چلائیں ماشاء اللہ مدنی مذاکرے کی مدنی محکم میں آج مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت نے حضور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری کے بارے میں بتایا لیکن بتاتے وقت احتیاطیں بھی بتائی اور ماشاءاللہ اللہ ہر ہر بات پر کچھ نئی نئی بات بولتے رہتے ہیں اور نکڑانے سوراج سے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری پانچ بیٹیاں ہیں میں نے امیر علی سنت سے ہی سب کو مرید کروائی ہے لیکن میری ایک جو پانچویں بیٹی شعیبہ اس کو رمضان میں میں نے مدنی مذاکرے کے ذریعے مد... مرید بنائی تھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید امیر علیہ سنت نے مرید نہ بنائی ہو کیوں؟ کہ وہ بیمار رہتی ہے لیکن جب جب جتنی بھی چاروں میری بیٹیاں ہیں جو میری سے مرید ہو چکی ہے الحمدللہ oh وہ چھوٹی موٹی بیماری سے شفایاب رہتی ہے اور الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ اگر میری بیٹی کو بھی حضور خود مرید بنا لے تو ماشاءاللہ جو اسے تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی تو اگر نہ کی ہو میری بیٹی شعیبہ کو مرید تو وہ مرید بھی فرما لے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اللہ کریم آپ کو آپ کے بیٹیوں کا سکھ عطا فرمائے اور آپ کے بیٹیوں کو اللہ تعالی آگے بھی ان کے لیے منزلیں آسان فرمائے اور جو بی بیٹی بیمار ہے آپ کی اللہ تعالی اسے صحت اور تندرستی عطا فرمائے اگر کوئی بیمار رہتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی بزرگ سے منسوب نہیں ہے نسبت تو بالکل نہ ہو اور ہم یہ سوچیں گے کہ بیمار رہتی ہے اس لیے مرید نہیں ہے تو یہ نہیں ہوتا کئی ایسے بیمار ہوتے ہیں اور بڑی سخت بیماریاں ہو جاتی ہیں مگر مرید تو وہ بھی ہوتے ہیں تو پیر تو پیر ہوتا ہے نا پیر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی دنیاوی مشکلوں کو آسان کرتا رہے پیر تو پیر ہوتا ہے پیر انشاءاللہ اس وقت کام آئے گا جب ہم کوئی کام نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ اس وقت پیر کا کام دیکھنے جیسا ہوگا البتہ آپ کی قلبی تسلی کے لیے آپ کی بیٹی فیبہ کو ایک بار پھر امیر اللہ سنت کے سلسلے میں ہم داخل کر لیتے ہیں اگر پہلے نہیں ہوئی تو داخل کر لیتے ہیں ہو گئے تو ایک بار پھر داخل کر لیتے ہیں یہ آپ مطلب آپ کی بیٹی امین سنت کی مریت بن گئی ہیں علیہ الحبیب صلی اللہ جی آج امیر ملازم سے اچھا سلوک آج آصف ہمارے سب پہلی بار سلسلے میں شامل ہوئے ہیں ماشاء اللہ آج پہلی تاریخ ہے بھی شریف کی کیا بات روز آنے کی اجازت اگر آصف بھائی تو مطلب میں دیکھتا ہوں نا مدنی مذاکرے کے ہم کہتے شہزا ہیں بڑی توجہ اور بڑے غور سے دیکھتے سنتے ہیں مدنی مذاکروں کو یہ اور مطلب یہ ہمارے مدنی مذاکرے کے جزوے کیا بات یہ تھوڑا مشکل ہو گیا ایک مستقل ہمارے وہ رکن ہے مدنی مذاکرے کے جی ملازم سے اچھا سلوک کے حوالے سے اگر یہ بات مختصر ہوئی تھی لیکن یہ ٹاپک بھی ایک اچھا ٹاپک ہے اور اس پر بھی مطلب ظاہر ہے سنت نے ایک روایت تو بیان کی کہ وہ تر نوالا گھی میں کبھی کبھی ایک نیوالا گھی میں تر کر کے غلام کے منہ میں ڈالے تو یہ ایک وصف ہونا چاہیے اور اپنے ماتحد کے ساتھ اچھا سلوک اور بعض وہ کون سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو بعض وقت فیل نہیں ہوتے ہمیں یعنی وہی نا اچھا کبھی کریں اور اس کو کبھی عیدی دے دی, دی, دی کبھی کو سوٹ دے دیا تو وہ تو یاد رہ دی جاتا ہے لیکن کبھی کبھی وہ جو گفتگو میں جو ہماری چبن سی جو ہوتی ہے عادتیں ہیں اور نکل بھی جائیں ہماری تو کچھ ایسا کچھ اس میں مدنی پھول عطا فرمائے کیا جی امین جی میں فیکٹری لائف میں رہا ہوں جی میں اگر میں کہوں کہ میں سب سے ہوش سنبھالا ہے ہم کام کاج میں رہے مہمان کمیونٹی سے میرا تعلق ہے اور آفیس کی لائف میں اور دیگر اس طرح گورمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر میرا بہت آنا جانا رہا ہے اس طرح دیگر فیکٹری لائف کے اندر جو فیکٹری کلچر ہوتا ہے انڈسٹریز کلچر ہوتا ہے اس میں میرا یعنی yani ایسا آپ کو کبھی دیکھنے کو ملے گا کہ لنچ ٹائم میں ڈائریکٹر یا بڑے جو, جو سیٹ صاحب ہوتے ہیں وہ بھی لنچ کرتے ہیں مگر کبھی وہ ایسا کرتے ہوئے کیونکہ انہوں نے لنچ کے لیے ایک ہال بنایا ہوتا ہے चीज़. اگر مگر ایسا وہ کمی ملے گا کہ لنچ ٹائم ہے تو وہ سیٹ صاحب بھی وہیں چلے گئے ملازمین ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تو اگر یہ ایسا کرے نا تو ان کا جو ملازم طبقہ ہے نا آپ یہ دیکھئے یہ اپنے سیٹ کے لیے جیسے مر مٹے گا جان لڑا دے گا اصل میں نا رکھ رکھاؤ نے مار دیا ہے جی اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسی کہیں بات بھی دیکھا یار اگر ہم یہ اتنا گل مل جائیں گے نا تھوڑی شخصیت خراب ہو جاتی ہے تھوڑا وہ مکار مجرو ہو جاتا ہے اور یوں پرسنالٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو اب میں ان کو سمجھاتا میرے آپ کی میری تو کوئی اوقات ہی کوئی نہیں ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی عزت والا آیا نہ بائے گا اللہ کریم نے ان کو اتنا عزت والا بنایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح اپنے غلاموں کے ساتھ گھول مل کر رہا کرتے تھے اور جس انداز سے اپنے غلاموں کے ساتھ اپنی کی شفقت اور محبت کا انداز ہوا کرتا تھا اپنے غلاموں کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے ان کی دعوتیں قبول فرماتے تھے ان کی یادتوں کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور غلاموں پر جو شفقت کی میں <تصفيق> یہ ایک وہ میں دور کر دوں اسلام کو غلاموں کے ساتھ ایک اٹیچ کیا جاتا ہے یاد رکھیے گا اسلام نے غلام کلچر ڈیولپ نہیں کیا غلام مینس اس کو انگلش میں کیا کہتے تھے سلیب غلام سلیز سلیز کلچر اسلام نہیں لایا اسلام نے سلیف اور یہ جو غلامی کا جو کلچر ہے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے مطلب اس کو اس کو اس کو خوبصورت کیا ہے اس کے حقوق واضح کیا یعنی اسلام یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آبری سے پہلے اور اعلان نبوت سے پہلے ہی غلاموں کو تو سلسلہ تھا ہی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو آ کر غلاموں کو تحفظ دیا ہے بلکہ اسلام وہ ہے جس نے غلام کو آزاد کرنے کے اصول دیے کہ اگر یہ کیا تو اتنے غلام آزاد یہ کرو کفارے میں بھی غلام آزاد کروائیں اتنے غلاموں کو آزاد کرو اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی سیرت ہے کہ وہ غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے تو اسلام نے غلاموں کو آزاد کیا بلکہ یہ جو تھا نا کہ آزاد کوئی برا فیل کرتا تھا تو غلام کو مروا دیا جاتا تھا تو جس کو تو یہ جو الحر اور ابد اور یہ سب جو ہماری جو بحثیں ہیں تو اسلام نے غلامی کی جو زندگی گزارتے تھے ان کو تو ایک مقام دیا ہے جیسے عورتوں کو اسلام نے مقام دیا نا اسلام سے پہلے عورتوں کی بھی کوئی وقت تھوڑی تھی اوقات ہی نہیں رکھی تھی لوگوں نے دیکھیے اسلام نے عورتوں کو مقام دیا جو ویمن رائٹس اسلام ڈیفائن کرتا ہے اور جو سلیب رائٹس اسلام ڈیفائن کرتا ہے اور ان پورے اگر کنکلوژ کے ساتھ لیا جائے تو ہیومن رائٹس کو جو اسلام ڈسکس کرتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے تو یہ غلامی والا جو انداز ہے نا یہ تو اسلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سدی کا مطلب غلاموں کو جو آپ نے مقام دیا نا اور پھر یہ جو غلام کہلانے والے تھے انہوں نے جو ترقیاں کی ہیں خود بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جو موزین ہیں موزین رسول کہلاتے ہیں ان کے نام کے ساتھ غلام ہے جی جی جی اور عاشقوں کے امام ہے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام متا فرمایا دا حالت دا. میں ہی اسلام کو کیا تھا حضرت ابو بک رضی اللہ عنہوں نے آزاد, آزاد کروایا تھا ان کو تو یہ اسلام نے تو یہ غلامی کلچر کو تو, تو اس کا تو مطلب اس کے خلاف سے کام کیا ہے کہ یہ جو ان کے پاس ظلم ہوتا تھا تو یہ نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ اپنے خادموں کے ساتھ اپنے جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ بندہ اس نے سلوک کرے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے میں پرسنلی امبیل سنت کو جانتا ہوں پرسنلی میں پرسنلی ہوں آپ کو حرض کروں میں اس وجہ سے رمضان حال کے اندر ہوں تو آپ ایک دفترخان لگائیں جیسے یہاں دو دسترخوان لگائیں ٹھیک ہے دو دسترخوان لگائیں ایک دسترخان پر اب دنیاوی عہدے دار دنیاوی مالدار جبکہ انہیں کوئی بھی دینی منصب یا دینی اعزاز حاصل نہ ہو ٹھیک ठीक. ہے یہ میں کنڈیشن لگا دو نا کہ انہیں کوئی دینی دینی اعزاز حاصل ایک دنیاوی سٹیٹس اور دنیاوی چیز ہوتی ہے ایک دفتر خان پر آپ ان کو بٹھائیں اور ایک خان پر آپ بالکل غریب گربہ مساکین اور اس طرح کے عام لوگ بٹھا دیں اور پھر امیر سنت جب یہاں سے جب تشریف لائیں اور آپ کو کچھ نہ بیان کیا جائے آپ اگر دیکھ لیں تو آپ نے اپنے قلبی طور پر بھی جا ان غریبوں میں ہی بیٹھنا ہے یہ آپ کی کوالٹی ہے غریب میں اپنے پیر صاحب کہتا ہوں کہ میرا پیر غریب پرور ہے مساکین و غربا سے محبت کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو عام یہ جو سرمایہ دار اس سطح کو اس کی کوئی یوں مطلب کہ کوئی مذمت تو یوں تحقیر ایک فیل ہوتا ہے اس کی مذمت تو تحقیر ہوتی ہے لیکن نفسی انسان ایک مسلمان سے تو محبت اور اس کے ساتھ جو پیار کا کلچر ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہوتا ہے اس لیے میں آپ کو کر رہا ہوں اور آج دعوت اسلامی یہ ان ماشاءاللہ جو ایک عوام اور ایک غریب عوام ہیں اس نے دعوت اسلامی کو بہت عروج اور ترقی اس کے ذریعے بھی ملی ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو مدنی پھول تعمل ہے سنت کا اس پر عمل کرنے کی توفیق کا پر آپ کچھ فرمائیں گے جو آفیس بوائے ہیں اب کام تو ٹھیک ہے ان سے کرواتے ہیں لیکن جو لہجے کی کڑواہٹ ہوتی ہے نا یہ بات اس کو بہت مطلب دل دکھا کے رکھ دیں کڑواہٹ کو کم از کم مسکراہٹ نہیں کرتے مثال کے طور پر پیون یا خادیم یا اس طرح مطلب جو آفیس آفس بوائے ہوتے ہیں بھی چائے لاتے ہیں میں ایک ایگزامپل ٹھیک ہے چائے لاتے میں چائے ہی آپ کے سامنے دو مین گیسٹ تین یا چار گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں مہمان بیٹھے ہوئے ایک آفیس کلچر ہے آفس ہم آفیس ہی کی اگزامپل لے لیتے ہیں مے بی کے کوئی آفیسر ہی سن رہے ہوں یا آفیس مین سن رہے ہوں تو آفس بو ہوگا تو آفس میں سن لو اب یہ مثال کے طور لے کر آیا اب دو چار آپ کے جو مہمان بیٹھے ہیں اور ایک آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ بات چیت کر رہے ہیں تو آپ یہاں رکھ دو ادھر رکھ دو یہ سب کرنے کے بجائے اس کو جھارنے کے بجائے اگر آپ اس کو مسکر آئے اچھا چائے آئیے یا, یا, یا رکھ دے آپ نے رکھنا ٹیبل پر ہی ہے اگر وہ رکھ دیتے ٹیبل پر چائے وغیرہ تو آپ کہتے تھے شکریہ تھینک یو جزاک اللہ جو مطلب کہ آپ جس ماحول میں ہوں گے ویسی لینگویج آپ بولتے رہیں گے تو یو اگر مطلب اگر اس کا شکریہ ادا کر دیں جی جی اگر پانی پی پانی لانا اس کو پانی لانا بولے اس کا کام ہی آپ کو پانی پلانا ہے ٹھیک ہے نا وہ تو اس کا اس کی ذمہ دار پانی پلانا وہ پانی لیا ہے کیا نا یو پانی لیا ہے کہ نا ذرا چائے پلا دو نا اس کا کام ہے مطلب یہ اگر آپ مطلب محبت اور پیار سے اگر آپ اس کو بولیں گے یہ کلچر کے بات کر رہا ہوں دعوت اسلامی کے مدی ماحول کا تو ایک اپنا انداز ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اب لہجے کی جو تلخی ہے بعض اوقات شاید یہ بھرم رکھنے کے لیے بھی ہوتی ہے کہ میرا بڑا روب ہے اور سامنے والا متاثر ہو کہ یہ بہت بڑا افسر ہے اس کے جناب جو بڑے ہے سے ڈر کے رہتے ہیں بڑے گھبراہ کے رہتے ہیں تو یہ بھی ایک ذہن میں شاید چیز ہوتی ہے کہ جو ملنے آیا ہے اس پہ یہ امپریشن پڑے کہ یہ بہت مطلب کہ بار روپ شخص ہے بار روپ افسر ہے کہ جو اپنے ملازمین کو بالکل سیدھا کر کے رکھتے آشا اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ مدینہ مدینہ میری توجہ تحریر کی طرف تھی اچھا اس میں ہے یہی کہ جو مدنی مذاکروں میں بھی الحمدللہ للہ امیر علیہسنت جو تربیت فرماتے ہیں اس کی بھی بیس یہی ہوتی ہے کہ نرمی اختیار کی جائے اور وہ ایک جملہ میں نے اثر میں ان کی بات سن ہی نہیں تھی جس میں مدینہ مدینہ بول تو دیا ہے جا کہیں اور رہے تھے میں چل کسی اور طرف گیا نا کچھ ایسا ہی ہوا ہے میں جنہوں نے کوئی سمجھایا توجہ آپ کی گفتگو میں نہیں تھی امین بھائی نے مجھے کوئی تحریر پڑھنے کے لیے دے دی تھی غصے پاک کی ادائیں لکھی نا اس میں تو اس میں بھی یہی مطلب کچھ اس بار جو ماہنمایا ہے فیضان مدینہ اس میں پڑھا جا سکتا ہے ماشاء اللہ نمبر سات پر جی ماشاء کال چلائیے میرا نام ریاض ہے اور میں نگرانی شہروں سے مسر چاہتا ہوں جو میں نے سنی سنائی باتوں پہ ان کے بارے میں کچھ کہہ دیا تھا تو میں دل کی گہرائیوں سے اور اپنے آقا علی صلی السلام کی خام نے حاضر ناظر جان کے کر توغبہ کرتا ہوں آپ سے مجھے معاف کر دیں دوبارہ چلائیے میرا نام ریاض ہے اور میں نگرانی شہر سے مطلب چاہتا ہوں جو میں نے سنی سنائی باتوں پہ ان کے بارے میں کچھ کہہ دیا تھا تو میں دل کی گہرائیوں سے اور اپنے آکا علی صلی اللہ کی خان نے حاضر ناظر جان کے توبہ کرتا ہوں آپ سے بھی امید سکھو گے مجھے معاف کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخر کی بھلائیاں نصیب فرمائے آپ کو کال کر کے آپ یہ کہہ رہے ہیں جو ماشاء اللہ کا ضرف بھی ضرف بھی آپ کا ظرف ہے آپ کا ظرف ہے اور اگر ایسا کچھ ہے اور میرے اگر آپ نے کو حق تلف کیے ہیں تو میں آپ کو معاف کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کی بے حصہ مخفرت فرمائے ماشاء اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر فرمائے اور اب یہ کہ سنی سنائی بات پر ویسے کسی کو بھی سنی سنائی بات پر ماننی لینا چاہیے تحقیق ہی ضروری ہے بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جز خیر ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت بہت بہت شکریہ کا اب یہ کہ آ جاؤ نا دن مدنی کافلے میں اچھا تیئیس چوبیس پچیس دسمبر کا مدینہ مدینہ ہو جائے گا ماشاء اللہ مدنی مذاکرے بھی دیکھیں بہت بہت شکریہ کال چلائیے مجھے مدنی مذاکرے کی مدنی محک میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ جیسے کہ آروی شریف کے مہینے میں بھی اور گیارہویں شریف کے مہینے میں بھی اور اس کے علاوہ بھی گھروں میں نعت خوانیاں اور ختم قادریاں وغیرہ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر پھر آخر میں عیصال ثواب کی ترکیب ہوتی ہے تو عیسی الواب کرتے وقت اس کے دوران جیسے کہ شام کے وقت ہے تو اثر کی یا مغرب کی یا مغرب و عشاء کی یا دوپہر کے وقت ہے تو زور کی نماز بھی بیچ میں آتی ہے تو نماز کے عیصال طواب کی کوئی خاص یعنی کہ وہ نا الفاظ استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ وہ اس کو یعنی کہ اتنی اہمیت نہیں دی جاتی حالانکہ سب سے زیادہ اہم عمل سب سے زیادہ افضل عمل تو اس میں نماز ادا کی ہے تو اس کو یعنی کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت یعنی کہ نہیں دے رہے اس کو عیسا لے ثواب کرتے وقت اور باقی دیگر جو عام کیے ہیں ختم قات دیا یا نواز شریف وغیرہ یا جو بھی کراس کر کے آئے اس کو عیسالیہ ثواب کرنے کا ذہن ہوتا ہے تو اس کے بارے میں یعنی کہ ارشاد فرمائیے کہ یہ یعنی کہ اس طرح یعنی کے کہ نماز کی اہمیت لوگوں کے دل میں اجاگر ہو یعنی کہ دیکھیے یہ ایک جہت سے دیکھا جائے تو آپ کا جو تصور ہے کہ نماز کا ذکر نہیں کیا جاتا کہ میں نے جو ظہور کی نماز پڑھی اس کا ثواب میں فلاں بزرگ کو اس سال کرتا ہوں تو لیکن امین سنت نے بڑا پیارا جملہ ہمیں دیا ہے اب تک کی جو نہیں کیا میرے ناما عمل میں ہے اگر آپ اس جملے کو پکڑ لیں اگر آپ نے جو بھی اب تک کی جو عبادت کی ہے نماز پڑھی ہے تلاوت پڑھی ہے کیونکہ آپ نے ہو سکتا ہے راستے میں مطلب اس نماز سے پہلے اور اسارے سوا سے پہلے کئی دفعہ سچ بولا ہو لیکن آپ کو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب تک جو میں نے سچ بولا ہے یا آپ نے وہ پڑھتے پڑھتے دروشری پڑھتے پڑھتے آپ چلے ہو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب تک جو میں دروشری پڑھتے پڑھتے آیا ہوں تو آپ نے امیر سنت نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ہمیں مدری مذاکروں کی صورت پہ بھی دیا کہ اب تک کی جو نیکیاں میرے نام آمال میں تو اب تک کی جو نیکیوں میں جتنی بھی آپ نے نیکیاں کی ہوں گے نماز سمیت وہ سب کے ساتھ آپ ایسال ثواب کر رہے ہیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا ایک ایک چیز کی وہ بیان کرنے کا چندہ مطلب کہ وہ نہیں رہتا البتہ اگر کوئی نماز کا ذکر کیونکہ ایسال ثواب یعنی وہ عمل جس پر ثواب ملتا ہے یعنی ہر نیکی اسال ہو سکتی ہے تو نماز تو مدینہ مدینہ ہوتا مطلب ہے تو زبردست نیکی نیکی ہے نماز اللہ قبول فرمائے جی ہاں جی ابھی اور کیا مدنی پھول رہا ہے باقی آج جو بڑا طویل ایک موضوع چلا تھا پہلا پہلا جو موضوع تھا وسوسوں کا اور یہ سارا جو ایک بڑا ہی اس کا زبردست فیڈ بیک بھی مدنی چینل ملا اور یہ زائر معاشرے میں بھی ہے طبقہ کہ جو اس معاملے میں بھی وسوسوں کی جو ہے وہ ایک مہم چلاتا ہے تو اب یہی ہے کہ اس ساری گفتگو کو سن کر بھی مزید مطلب ہم اس میں اسٹرانگ ہو جائیں تو میرے ذہن میں یہی آیا تھا کہ آیا یہ جو باتیں ہم سنتے ہیں تو ظاہر اس طرح کا جو متاثرین جو ہوتے ہیں نا وہ اگر ان کی بیک گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں تو والد صاحب دادا دادی جو بھی خاندان کے بڑے بوڑھے یہ سارے یہی اولیاء کرام سے عقیدت محبت کرنے والے مزارات پہ یعنی یہ خود بھی بچپن میں گئے ہوں گے جوانیوں میں گئے ہوں گے اور اس طرح کے معاملات سارے انہوں نے بھی بچپن میں دیکھے ہوں گے لیکن وہ جو ایسی صحبت وہ ایسی گیدرنگ یا ایسی مطالعہ یا ایسی کوئی چیز دیکھنا جس سے وسوسوں کا شکار ہو گئے تو آج بہت ساری برکتوں سے یہ بظاہر معروم ہو جاتے ہیں تو اس ساری جو گفتگو اس کے متعلق آپ کچھ کنکلوژن دیں دیکھا ہم ہر کال آنر نہیں کر سکے ہر تاثرات ہم نہیں کر سکے لیکن میں نے خود سنے ریسیو کیے کہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہوئی ये ہیں ये ان کے جذبات بڑے مطلب بھلے جذبات ہو گئے کیونکہ جس طرح قرآن آیات اور روایات اور واقعات اور عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کی گئی اور چونکہ ایک اس عنوان پر بھی ایک فتنا برپا ہوتا ہے فمیل سنت نے بڑے ہی نپے تلے خوبصورت اور محبت بھرے اور انداز میں کو کہ سمجھے کہ اس فتنے کو ایک سدے باب کرنے کی کوشش کی ہے کہ تاکہ عاشقہ نے رسول میں کسی قسم کا انتشار نہ رہے اور ایک شیطانی کو آپ نے اس طرح کاٹا ہے کہ اگر اللہ کی توفیق شامی لحاظ رہے تو یہ کٹ جائیں تو اب ظاہر کہ اب یہ موضوع ایسا تھا کہ اس پر آنی شروع ہوئی مگر امیل سنت کا جواب اتنے سوالات کو اپنے گھیرے ہوئے تھا کہ وہ ایک کئی ذہنوں میں سوالات یہ بھی ہوں تو یوں بھی ہوں مگر جواب اپنی جگہ چلتا رہا وہ میں گمان کر تو جواب چلتا رہا سوال جیسے آتے رہے آٹومیٹیکلی کٹتے رہے کہ اب جواب پورا ہو جانے کے بعد چند گنجائش نہ آ رہی کہ اب دوبارہ سوال چلا دیا جائے کہ اسی سوالات کے اندر ان کے جوابات موجود تھے تو اب ایسے تو کئی انشاءاللہ وسوسوں کی کاٹیں روزانہ مند ہی مذاکروں میں ہوتی رہیں گی جس طرح حاجی امین نے بتایا نا کہ بس میں جیسے شکار ہو جاتے ہیں حالانکہ باپ دادا کو تو دیکھا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح جی جی کرتے ہیں تو اب جیسے اب کاٹ ہوگی بس بسوں کی سمجھا دی گئی ایک چیز پھر سے دوبارہ جا کے بس بسوں میں مبتلا ہو جاتے تو ایسی جگہوں پر جانا یا ایسی تاحیریں پڑھنا یا ایسی باتیں سننا کہ جس کی بنا پر وہ وس بس دوبارہ جڑ پکڑ لیں اس کے حوالے سے آپ کیا مدنی پورا ماحول عاشق رسول کا ہی ماحول ہونا چاہیے اور جب آپ کو برا ماحول اختیار کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو وہاں برا ہی پہنچے گی اگر آپ اچھا ماحول اختیار کریں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کو اچھا ہی پہنچے گی ایسا ہی ماحول ہونا چاہیے کہ میں تو یہی عرض کروں گا کہ دیکھیں سننے اور دیکھنے والوں کی میجورٹی وہی ہوگی جو پانی کو پانی کہتی ہوگی مم مم نہیں کہتی ہوگی ٹھیک ہے دودھ کو دودھو نہیں بولتے ہوں گے آپ دودھ بولتے ہوں گے ٹھیک ہے نا اور پتہ ہوگا آپ کو کہ اس کو کتاب بولتے ہیں جس کو پلیٹ بولتے ہیں اس کو کب بولتے ہیں جب آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز آتی ہوگی تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ یہ گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے چائے بھی اگر منہ کے قریب لاتے ہوں گے گرم ہوتی ہوگی تو آپ یوں نہیں ہوئے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ گرم ٹھنڈا کیا ہوتا ہے مگر آپ چائے کو منہ کے قریب لا کر بھی آپ سمجھ جاتے ہوں گے یار گرم ہے ٹھنڈی اور گرم کی آپ کو سمجھ آ جاتی ہوگی اور جب کھانا کھاتے ہوں گے تو نمک اور مرچی کی بھی آپ کو سمجھ آ جاتی ہوگی یہ سب سمجھ آ جاتی ہے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس کے پاس بیٹھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہ وہاں بیٹھنے سے کیا ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ رہی ہے اولیاء کرام کی محبت بڑھ رہی ہے صحابہ کرام کی محبت بڑھ رہی ہے یہ ہمارے دلوں میں ان کے متعلق وسوسہ آ رہا ہے اسلام و دین کے بارے میں ہمیں وسوسا آ رہا ہے مذہب و دین کے معاملے میں ہمیں برے خیالات لے آتے ہیں اور جو اس, اس, اس عظیم کام کر رہے ہوتے ہیں اسلام ادین کے اس کے بارے میں ہم لوگ مس ہو رہے ہوتے ہیں یہ سمجھنا پڑے تو کیسے ہوگی تو یوں نہ بنے کہ ایسی صحبت اختیار کریں صحبت اچھی کریں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں میں پہلے بھی ارض کر چکا ہوں سب سینس تھوڑا سا سینس یوز ایک شخص ہے اللہ تبارک و تعالی کا نام لیتا ہے اور وہ اتنا بے بے عجیب انداز سے نام لیتا ہے کہ آپ, آپ کو بھی عجیب لگے گا کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں یار اس کو اللہ کا نام لینے کی بھی تمیز نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالی کا نام کتنی عظمت اور محبت کے ساتھ لینا چاہیے جب وہ رسول پاک صاحب صلی اللہ و تعلی عم کا ذکر کرتا ہے تو وہ بے دھڑے کس طرح مطلب کہ ذکر کر دیتا ہے کہ تو آپ کو چوٹ نہیں لگتی کہ یار اس نے میرے آقا و مولا مکی مدی مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا اور کوئی ادب نام کی چیز اس کے منہ سے نہیں نکلی یہ دیگر انبیاء کرام کا ذکر کرتا ہے تو اس کو اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی او موسا علی موسا علیہ السّلام حضرت مسا کلیم اللہ علیہ نبی علیہ والسلام ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام آدم علیہ السلام ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہ پیارے امبیاء کرام کا نام کتنی محبت پیار و عظمت سے لینا چاہیے او یہ نہیں لے رہا ہوتا یا لے رہا ہوتا یہ اتنی ہم کو سمجھ نہیں آتی کیا یہ آدمی کی زبان میں ادب نام کی تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو جو جس کی زبان پر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب اور اس کے پسندیدہ بندوں کا نام لینے کی تمیز اور ادب نہ ہو تو وہ اس بدتمیز شخص کے پاس آپ جا کر بیٹھ کر کیا کریں گے آپ کہ جس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ کلام پاک کا ذکر کس انداز سے کرنا چاہیے اولیاء کرام کا ذکر کس اندازہ سے کرنا چاہیے سیدی غوثی اعظم رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہو تو کس پیارے اور محبت برے انداز سے کرنا چاہیے کہ اولیاء کرام کی گردنوں پر میرے غوث پاک کا قدم مبارک ہے قدم حاضی رقبتی ہی کلی ولی اللہ کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے تو سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا سبحان تو آقا وہ مولا ہمارے حضور سیدی پرنور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو شان و عظمت ہے کہ جن کے مطلب کہ حضرت مولا علی کر مولا تعالیٰ وجول کریم جن نے اپنا لواب مبارک عطا کیا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن نے اپنا لواب مبارک عطا کیا لوہے محفوظ کو جو دیکھ لیا کرتے تھے مادرزاد ولی تھے پیدائشی ولی تھے اور اتنی عظمت و مقام و مرتبہ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں اتنی عظمتوں والی جب آپ ایک شخصیت کا ایک عظیم بزرگ کا ولی کامل کا, کا جب ذکر کریں گے اور اس کے ذکر کو کرتے وقت آپ سنیں ان کا ذکر تو آپ کے دل میں ان کی عظمت و محبت پیدا نہیں ہو رہی اور اس کی باتیں سن کر الٹا مطلب کہ آپ ان کو ایک نارمل اور آرڈنری لیول پر لے کے جاتے ہوئے تو آپ کو اتنی سمجھ نہیں پڑتی ہے کہ یار یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کو تمیزی کوئی نہیں ہے اور کرام کا ولی کامل کا انبیاء کرام کا اور دیگر بزرگوں کا ذکر مبارک کیسے کیا جاتا ہے تو ان کو آرڈنری کے طور پر لے جانا کہ یہ عام آدمی کی طرح ان کو بنا دیتا ہے تو عام آدمی کیسے بنا دیا جائے گا جسے سے اللہ تبارک و تعالی نے خاص کر کے وہ خاص ہی رہے گا وہ خاص وارفا ہے اللہ کا ذکر کا حصہ یا پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا ہکا بزرگ اس سے پاگ رہے مطلب تعالیٰ کی تو شان ہی کچھ ہو رہے نا قسمے دے, دے دے کر کھیلاتا ہے پیلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا تو یہ تو دیکھیں نا میں غس پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ لے یعنی کا ذکر کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا مجھے میں کو پہلے سے ایڈوانسوں میں پریپریشن کے ساتھ بیٹھا نہیں تھا لیکن جب غصے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام پاک آتا ہے تو ان کی عظمت اور ان کی محبت اور ان کی تعظیم اور ان کی رفت اور ان کا مقام اور ان کی معرفت جیسے کہ بر کرتا ہے کہ آپ ان کے بارے میں کچھ ذکر کریں سننے والے کے دن میں ان کی محبت پیدا ہو اور وہ مطلب کہ جانے کہ اللہ تبارک واطلہ کہ کیسے کیسے اولیاء کرام زمین پر آئے اور اپنی برکتیں چلے گئے یعنی کرامت کا ذکر سنے اور ہمیں لگے کہ نہیں یار یہ کیا بات ہوئی تو کیا کرامت کا سبوت قرآن میں نہیں ہے یہ میرے سامنے یہ مہنامہ فیضان مدینہ مہنامہ فیضان مدینہ کا آپ سفا کھولیں سب سے یہ مفتی قاسم صاحب کا جو ہے یہ صفحہ نمبر چار فور پیج نمبر فور دس از پیج نمبر فور اوکے نیم شان اولیاء نام مفتی قاسم صاحب موضوع تفسیر قرآن تفسیر تفسیر کریم ٹھیک ہے اس پورے موضوع کے اندر یہ ادھر سے ہاں شروع ہوتا ہے اور یہاں پر ختم ہوتا جسٹ اونلی ون پیج جسٹ اونلی ون پیج اس پورے پیج کے اندر آپ کو کرامت نظر آئے گی کہ اولیاء کرام اور کرامت کیا ہوتی ہے تو یہ دیکھیں آپ تو یہ قرآن کریم کی تفسیر بیان ہوئی اس کے اندر اور ماشاءاللہ اور بہت ساری برکتیں اس کے اندر ہیں تو آپ ماہنامہ فیضان مدینہ اس مہینے کا لازمی طور پر لیں میں تمام آشکا نے گوشت سے آزم کرتا ہوں ماہانامہ فیضان مدینہ لیں اور اسے گھر گھر دکان دکان آفیس آفیس, آفیس، فیکٹری فیکٹری کلینک،, کلینک کلینک اس کو پہنچائیں یہ رہے ان سے پڑھیں گے اولیاء کرام کی محبت عظمت پیدا ہوگی جو میں نے عرض کیا ہے آپ کو کہ جب کوئی اس طرح اللہ کے نیک بندوں کا اولیاء کرام کا انبیاء کرام کا جب ذکر کرتا ہے تو وہ ذکر مبارک اتنی محبت اور مٹھاس کے ساتھ کرنا چاہیے نا آپ غور تو کریں نا مطلب میں آپ کے والد کا نام ہی تمیز سے نہ لوں تو آپ کو کتنا برا لگے گا یار میرے والد صاحب کا میں نے ایسا میں نے کہا میں آپ کے والد صاحب کا نام میں صرف اتنا بول دوں گا یار آپ کے باپ کا نام یہ ہے تب بھی آپ کو تھوڑا لگے گا جگہ وہ والد بولتا تو زیادہ میٹھا لگتا جی ٹھیک ہے نا یا تو تو اس طرح تو جب کوئی اللہ تبارک و تعالہ کا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا اولیاء کاملین کا بزرگان دین کا ذکر کرے اور اس کے ذکر میں اور اس کے نام لینے کے انداز میں کوئی تمیز ہی نہ ہو تو آپ بتائیے کہ پھر ایسو کی صحبت سے بندہ اللہ کی پناہ نہ مانگے کہ یا اللہ مجھے ایسو کی صحبت سے ایسو کی باتوں سے بھی پناہ دے ایسو کی شکلیں دیکھنے سے بھی اللہ ہماری پناہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے اور اللہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی بے ادب و گستاخ پیدا نہ کرے اور بس ہماری نسلوں میں بھی با ادب اور عشق و مستی والے ہی ہماری نسلوں میں آتے رہے الحمدللہ تو یہ جو امید آج امید جو بیان ہوا نا جی امید امید امید امید یہ سمجھے گا اگر یہ شروع سے بندہ سن لے نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں اولیاء کرام کی عظمت و محبت بھی بڑھے گی وہ پکارے گا یا علی مشکل کشا مولا علی مشکل کشا وہ مطلب کہ یا غوث پاک یا امام اعظم کہے گا کہ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ سارا تصور جو ہے نا یہ اسلام و دین کے اندر موجود ہے اور مطلب کہ اگر کوئی اس طرح کے تصورات کو حاصل کرتا ہے تو اس کی اور رب کی محبت پہ اضافہ ہوتا ہے آپ دیکھیں میں میں کہتا ہوں ولی اللہ کا ولی کیا بولا اللہ کا ولی, ولی. مطلب ولی کی نسبت کس سے کی اللہ, اللہ سے کی تو میں نے اس سے اس میں نے جو اس کی تعظیم کی یا اس کے محبت کی اس کا ذکر کیا اس کے پیچھے کس کی محبت چھپی ہوئی اللہ کی سبحان اللہ. اللہ کا ولی ہے اللہ کا دوست ہے ولی اللہ ہے تو اللہ اللہ ہی سے ہے نا محبت تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جن بندوں کو قرب حاصل ہے اگر ہم ان بندوں کا ذکر کرتے ہیں یا ان بندوں کو جو اللہ نے برکتیں دی کرامتیں دی اختیارات دیے اور ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مطلب جو طاقت و قوت عطا فرمائی اگر اس کا چرچا کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں اور اس کے حساب سے اگر ان سے ہم کچھ عرض بھی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہے کس کا دستک مبارک کس, کس کی نظر کرے کس کا کرم ہے اور کس کی اختیارات ہیں کس نے ان کو جب عطا کیا ہے تو بالکل ایمان ہمارے ایمان جس بات کی گواہی دیتے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ان اللہ قلعہ کلی شہین قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدر رکھتا ہے خود قرآن میں پہ میں اللہ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی عطا کو روک نہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرما دے تو یوں الحمد للہ آپ یہ دیکھیں گے اسی مانا فیدان مدینہ مضمون ہے آآ آآ وہ دلوں پر حکومت کیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو دلوں پر حکومت عطا کی تھی یہ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی لے کا ایک شعر ہے اس کے اندر کہ غرض آقا سے کروں عرض کے تیری پہ پنا غرض آقا سے کروں غرض آقا سے کروں عرض کے تیری ہے پناہ بندہ مجبور ہے خاطر پہ قبضہ تیرا خاطر کہتے دل کو میں مجبور و بے بس ہوں میرے گوشت پاک میرے دل پر تو آپ کا قبضہ ہے تو یہ انشاءاللہ شاء کریم آپ مدنی مذاکرہ روز دیکھیں اور انشاءاللہ اللہ روزانہ اللہ نے چاہ تو ایسی وس کی کاٹ ہوتی رہے گی مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا اور آپ گھر بیٹھ کر پکا رہیں گے جے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ تے مٹ جاگ گے آدہ تیرے نام نامی تا کبھی چرچا ترا نام نام تیر چا تیر ایسا دل کر رہا تھا ذکر کرتے رہے کیا بڑا دل کر رہا تھا لیکن سلسلہ بھی چلانا آج روز ہوگا نا انشاءاللہ روز کر رہے ہاں اس میں بھی اگر مدنی مذاکرے میں بھی ہمارے حصہ بھائی کچھ اس طرح کی جو وسوسے ہیں اس کی کالیں بھی اگر ہم کو دیتے رہیں تو آئیے ان شاء کل چلائیں گے اچھا آئیے ہاں آئیے کل چلائیں گے تو آپ کریں آپ جو آپ کو آپ کے دلوں دماغ کے اندر اللہ نہ کرے وسوسے ہیں آپ کال کریں انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ اگر چلانے جیسی نیوز ہو سکتا ہے کہ اس کا ہم کو خلاصہ سوال کر دیں یہ بھی ہوگا بس لائو ہے مطلب کہ براہ راست ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ایک اچھے سچے انداز میں ہم اپنے ٹرانسمیشن کو چلائیں تو کوئی نہیں آئیے اس طرح کی کالیں اللہ منشاء اللہ کرائیں گے ایک سوچ اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے صحیح سمجھ لیا اور وسوسے پر وہ یہ یقین کر لیتے کہ میں درست سمجھ چکا ہوں اب مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تب وہ اپنے آپ کو پہلے غلط ماننے کو تیار ہی نہیں ہوگئے تھے آئی ایم رائٹ میں درست ہوں اس وقت اور وسوسے کو کسی سے بیان نہیں کر رہا اور نہ اسے سمجھنے کے لیے تیار ہے ایسے اب کیسے سمجھ پائیں گے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس پر اس کے عیب ظاہر فرما ہے ویسے یہ مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیں گے نا تو یہ وہ ہل جل تو اسی میں ہوتی ہے انشاءاللہ وہ اور تھوڑا بہت مطلب جو بھی ہوتا ہے نا تو اس میں انشاءاللہ وہ نکل کے آ ہی جائے گا پھر مدینہ مدینہ کھولے کچھ ماشاء اللہ مدنی مذاکرات بہت اچھا جا رہا ہے شورا اور شریف بہت بہت مبارک ہو پھر مبارک ماشاءاللہ آپ کو مبارک جزاک اللہ الرحمنگی سولہ میرے لیے دعا فرما دی میرے گھر اولاد نہیں تو میرے لیے خصوصی دعا فرما اللہ تبارک مطالعہ آپ کو اولاد کی نعمت سے خیر و عافیت کے ساتھ اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ فرمائے جی آجی امین میں یہ ایک بات جو آج وہ کیا کون سی لائن کہتے ہیں پنچنگ لائن پنچنگ لائن میں آج دعوت اسلامی سے جو وابستہ ہے ایک بڑی خوبصورت بات میں نے نوٹ کیا کہ امیر علیہ سنت نے بغداد کے سفر کے حوالے سے مجھے سوال تو تھا ہی لیکن کچھ باتیں ہو چکی امیر علی سنت نے جو یہ فرمایا کہ میں بغداد کے سفر میں اس کے گھر گیا جس نے دعوت کی اور خیر وہ عرف تھا کہ وہ اوپر تھے میں نیچے بیٹھا تھا تو اب مجھے عربی نہیں آتی تھی ان کو اردو نہیں آتی تھی مگر میں نے یہ نوٹ کیا کہ امیر علی سنت نے جو فرمایا نا کہ نیکی کی دعوت دینی دین ان کو ایسے موقع پر آپ نے قرآن کی آئے تھے میں نے ڈائری اٹھائی اور قرآن کی آئے پڑھ پڑھ کے ان کو سناتا رہا کہ میرا مقصود یہ تھا کہ جب میں آیا ہوں تو میں نیکی کی دعوت آپ نے ڈائری اٹھائی پر نوٹ کیا نا میں یہ نوٹ کیا تھا ڈائری لے کر ہی کیوں گئے تھے اللہ کیا بات میں ڈائری لے کر کیوں گئے تھے ڈائری لے کر جانا یہ اس بات کی علامت تھی کہ میں اپنے کوز کو نہیں چھوڑوں کیا بات پھر پھر میرا کوز یہ ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں گا میرا کام نیکی کتاب دینا ہے مرحبا کیونکہ بیانات کی ڈائریاں ہوتی تھیں مجھے آپ کو ہی یاد ہے जी जी تو آپ اپنی بیان کی ڈائری لے کر کیوں گئے بھائی کہ یہی نا کہ مجھے وہاں بیان کا موقع ملے گا میں نیکی کی دعوت دوں گا تو آپ اپنے مشن اور اپنے جو کاز ہے اس سے آپ تو مطلب کہ تھوڑا سے بھی منرک نہیں ہوئے نا اور گئے تو آپ بھی زیارت کے لیے تھے دربار کی زیارت کے لیے تھے تو ایک مبلغ دعوت اسلامی کا جو سفر ہے نا یہ نیکی کی دعوت پر ہوتا ہے اور گوس پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جس کے دربار پر ہم حاضری دینے جا رہے ہیں ان کی تو زندگیاں ان کی پوری زندگی نیکی کی دعوت اور تبلی کے دین اور ریاضت اور مجاہدوں پر, پر مطلب کے مبنی ہے تو جب ہم جا رہے ہیں اچھا پھر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو دربار مبارک میں جا رہے ہیں وہ سے پاک رحمت اللہ تعالی لے کے اب یہ دیکھیے کہ اتنے بڑے دربار میں جا رہے ہیں یعنی کہ کہتے نا کہ بادشاہوں کے درباروں میں آنکھیں سنبھالو اور ولی کے دربار میں دل سنبھالو با... اور یہاں تو یہ کہ آنکھ اور دل دونوں کو سنبھالنا ہے پورے کے پورے وجود کو روئیں روئیں کو سنبھالنا ہے کہ گوسے پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو مطلب ایک پرندے کو دیکھا تو پرندہ ہی ٹوٹ پھوٹ گیا دنیا سے جلا گیا نا تو گوسے پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اپنی شان ہے آپ سوچئے کہ آپ ان کے دربار میں ہیں اور اتنی ہماری ان کی روحانی وابستگی ہے کہ یہ کیا اس وقت ہمیں کیسے بھول جائیں گے کہ میں گوسے پاک رحمۃ اللہ تعالی کے دربار میں اور ان کی نظروں میں توجہ میں نہیں ہو اللہ یہ کیسے آپ بھول کے بیٹھیں گے تو آپ جب دربار میں ان کے شہر میں بھی ہیں اور ایز روحانی اور نور ایمانی سے تو بہت کچھ کہاں کے کہاں مطلب ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں تو یہ بھی تو مطلب برکتے برکتیں ہوتی ہیں مگر خاص کر اس دربار میں اس شہر میں ہم پہنچے ہیں تو وہاں پر ہمارا انداز اور مزاج دونوں درست ہونا چاہیے اور عبادت کے ذریعے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہم عبادت کے تحفے پیش کریں نیکیوں کے تحفے پیش کریں نہ کہ یہاں وہاں کی باتیں کریں نمازیں پڑھیں تحجت پڑھیں قرآن کریم کی تلاوت کریں عبادت کریں وہاں کے مسلمانوں میں نیکی کی دعوت کو کریں ہزاروں مسلمان ہزاروں عاشقان نے گو سے یعنی وہاں آنے والا جو غوث پاک کے دربار میں آیا ہے تو اب اس کے عاشق کے غصے سے پاک ہونے میں کیا شک ہوگا آپ کو ایک گمان ہے نا کہ بھئی اب کوئی مطلب کہ وہاں کون آئے گا کیا آپ کو کھل کے بولوں سے پاک رحمت اللہ دربار میں کون آئے گا کہ اب میں مزار شریف پر آیا ہوں گو سے پاک رحمۃ اللہ کے دربار میں تو وہاں ان سے ملے جلیں نیکی کی دعوت دیں دنیا بھر کے آشیقا نے غوث اعظم وہاں جو آتے ہیں اور آپ کے پاس تو باقاعدہ جب واپس آئیں تو آپ کے پاس سو دو سو پانسو ناموں کی لسٹ ہونی چاہیے کہ جناب فلا فنا ملک سے یہی آشیقا نے غوث اعظم آئے تھے ان کے فون نمبر ان کے واٹس ایپ نمبر ان کے ای میل نمبر ان کو وہاں بدنی رسائل تحفے میں دیں نیکی کی دعوت عام کریں بے نمازیوں کو نمازی بنائے ارے کتنے ایسے ہوتے ہیں اور کرام سے محبت بالکل کرتے ہیں مگر بیچارے بدکسمتی کے ساتھ نمازوں سے دور ہوتے ہیں حالانکہ جن ولی اللہ کے ولی سے محبت کر رہے ہوتے ہیں اللہ کا وہ, وہ تو نمازی ہی ہوتے ہیں تو عمل کا جذبہ مشکل سے مطلب مطلب نہیں آ پا رہا ہوتا ان کو تو وہاں پر آپ کتنے بے نمازیوں کو نمازی بنا کر لوٹیں گے یعنی آپ دیکھیں گے شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں کئی لوگ ہوں گے جو نماز میں سستی کریں گے اب اتنا بڑا سفر کر کے آئے ہیں لیکن گھر سے نکل کے مسجد تک کا سفر نہیں ہوتا تو کتنوں کا بے نمازی بنا سکتے ہیں نیکیوں پرہیزگاری کی طرف لا سکتے ہیں ان کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کر سکتے ہیں بلکہ میں کہوں کہ گوسے پاک کے دربار میں ہے تو انہیں تو گوسے پاک کا مرید بھی بنا دیجیے میل سنت کے ذریعے مرید بنا دیجیے مدینہ مدینہ ہو جائے تو اللہ تبارک مطالعہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے انشاءاللہ کل پھر مدری مذاکرے کی مدری محک کے ساتھ حاضر ہوں گے آس کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں سب کی بنا پہ کتنے کو ہم بے نمازی بنا سکتے ہیں لجو کرتا ہوں یعنی کتنے بے نمازیوں کو نمازی بنا سکتے ہیں آپ جزاک اللہ آخر پھر مدنی پور کی اگر تائید کر دیں کہ مبلغ گھر میں ہو یا سفر میں ہو کہیں بھی وہ مبلغ ہوتا ہے جی یہ درست ہے کہنا بالکل مبلک ہر جگہ مبلغ ہے گھر میں بھی مبلک ہے سفر میں بھی ہے اور ہر جگہ ہے اور دعوت اسلامی کے تو ہر اسلامی بھائی کو جو یہ سفر کی سعادت پاتے ہیں یہیں سے ذہن بنا کے جائیں کہ مدنی انعامات کے مطابق وہاں جدول گزارنا ہے اور وہاں پر انشاءاللہ شاء نکی کی دعوت کو ہمیں عام کرنا ہے یہ کہ یہ ہے نصیب و مقدر کی بات میں نے ایک اور بات بھی نوٹ کی کہ امیر علیہ کی یہ, یہ تو کڑن اپنی کمال کی ایک بات آپ نے بیان کی پھر وہی نماز کا جہاز میں بھی کہ میں نے اذان دی نماز پڑھی یہ سارا معاملہ ہوا میں نے ایک بار اور جو نوٹ کی جو والدہ کا جو تسکرہ فرمایا امیر علیہ سنت نے تو والدہ کُڑتی رہتی تھی کہ عورتیں کیسی ہیں جو سبزی لیتی ہے تو سرکار لیتی ہے آپ بھی دیکھو ناٹ نوٹ کا آپ تو والدہ کی کوڈن پر تو مجھے بہت مزہ آیا نا کہ ماں کی ماں کی طبیعت کیسی تھی اور اس طبیعت سے بھی تربیت کیسی بات مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ماں ایسی تھی مگر اس نن سی عمر میں دیکھیے نوٹ کر کے وہ کہتے وہ جو کیا تھے بنے ہوئے چنے بھنے ہوئے چنے کھا کر اور اتنا یہ مدنی یہ اس وقت جو امیر سنت کی عمر ہے مبارک ہوگی آپ سمجھیں وہ اس چنے کے کھانے کے بعد یہ کہیں کہ ماں اب یہ چنے معاف کروا دیں یعنی اس وقت بھی اس عمر میں بھی حقوق العباد بات کوئی سوچ ہونا یہ فیضان ہوتا ہے بس یہ اولیاء کرام کا بزرگوں کا اور ماں کی تربیت ہے تو میں تو عموماً کہتا ہی ہوں کہ ملت سنت اپنی والدین کی تربیت کے شاہکار ہیں حلد. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامت کی عطا فرمائے حلد. آمین بھی جاہین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل پھر مدری مذاکرہ ہوگا اور مدری مذاکرے کے بعد انشاءاللہ شاء مدری مذاکرے کی مدری محق کے ساتھ حاضری کی نیت کرتے ہیں صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ